میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے کی اصلاح ذات سے ہوتی ہے ہر شخص اپنی اصلاح کرے گا اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تبلیغیوں کے اس طریقے سے معاشرے کو آپ سمجھا تو سکتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں کر سکتے اور علماء کرام کا جو اس وقت طریقہ ہے بیانات کا اور اصلاحی دعوتوں کا اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو معلومات تو دے سکتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح الامة اللہ بما صلح بھی اولها کہ اس امت کے آخر والے لوگ بھی اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں جس طریقے سے اس امت کا پہلا طبقہ ٹھیک ہوا تھا وہ مشرقین تھے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے حرام کھایا کرتے تھے رشوتیں ہر چیز ان کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اندر برائیاں موجود تھیں لیکن دعوت اور جہاد کے ذریعے ان کی اصلاح ہوئی اور اس زمانے میں بھی اصلاح فقط دعوت اور جہاد ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے صرف دعوت کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتی اور صرف جہاد کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیں اور دعوت کے اندر جہاد کا موضوع اہم ہونا چاہیے اس لیے کہ تمام برائیاں اور تمام منکرات بد اخلاقیاں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے خود بخود تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا اب دیکھیں عمارت اسلامی افغانستان جب حکومت قائم تھی وہاں پر ان کا اپنا ریڈیو تھا اور اس میں اچھے پروگرام ہوتے تھے کوئی گندی بات اس میں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ نوجوان جو ہیں وہ طالبان کی نظمیں پڑا کرتے تھے عام سے نوجوان جن کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ان گندے اور فحاشی اور یعنی میں ملوث مبتلا اداکاروں اور گلوکاروں سے بالکل علم تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور نیٹ اگر موجود تھا وہ بھی مکمل کنٹرول میں تھا میڈیا کو انہوں نے مکمل کنٹرول کیا ہوا تھا تو اس لیے ہمیں اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو درخت کی ٹہنیوں کو پانی دینے سے کچھ نہیں ہوگا درخت کی جڑ کو پانی دینا ہوگا اور جڑوں میں یہ یہود نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ٹہنیوں پر بیٹھ کر ہم بڑے چہچہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے نہیں ہمارے ملکوں کی جڑوں پر یہ یہود نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میڈیا کے ذریعے اور ہر قسم کے وسائل کو استعمال کر کے ہماری امت کو تباہ کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے خلاف جہاد کرنا قطال کرنا اور ان کے خلاف دعوتی کام کرنا یہاں پر لازم ہے اور مسلمان امت کو سمجھانا لازم ہے کہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور ہم بھی بہت ہی آسانی سے ان کے شکار بن رہے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ ہمارے کنٹرول میں ہوں میڈیا ہمارے قابو میں ہو اور یہ کب ہوگا جب حکومت آپ کے قابو میں ہوگی اور حکومت کب آپ کے ہاتھوں میں آئے گی جب آپ جہاد کریں گے جہاد نہیں کریں گے تو کبھی کوئی حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی اور تبھی ان الحکم الا اللہ پر عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت حاکم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا نظام دنیا پر حاکم ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی نظام کے برکات کو دوبارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسلامی شریعت تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو چونکہ حالات یہ ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں کہ مسلمان دینی اعتبار سے بہت ہی مشکلات کا شکار ہیں پہلے نمبر پر شریعت کی حاکمیت نہیں ہے دوسرے نمبر پر ہمارے تینوں مقدسات کفار کے قبضے میں ہیں تیسرے نمبر پر بدعتوں کا رواج ہے سنتوں کی موت ہو رہی ہے چوتھے نمبر پر فسق و فجور اور منکرات کھلم کھلا اور علانیہ ہو رہے ہیں نتیجہ اس کا کیا ہے غربت و حل حق کہ جو حق پرس لوگ ہیں وہ اجنبی بن چکے ہیں جو حق پرس لوگ ہیں وہ پریشان اور حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دینی بے رہ روی دین سے دوری اور گمراہ لوگوں کے غلبے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے معاشرے میں وہ لوگ جو کہ اکابر المجرمین ہیں وہ اکابر المسلمین بن گئے ہیں سیاست میں تجارت میں اہم میدانوں میں یہ اکابر المجرمین بڑے بڑے مجرم اور ان کے جو چمچے وغیرہ ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا تسلط ہے اس کے نتیجے میں آج دیندار لوگ امر بالمعروف اور نہیں عنل المنکر کرنے والے لوگ اصلاح اور تبدیلی کی دعوت دینے والے لوگ یہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں اجنبی بن چکے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں لیکن ہمارے لیے بیگانے ہیں اور وہ یہ جو بش پش اور اوباما وغیرہ ہیں جو کہ ہمارے بیگانے ہیں نعوذ باللہ یہ آج اپنے بن چکے ہیں لوگ شاہ رخ خان کو تو اچھی طرح پہچانتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں پہچانتے وہ لوگ جو کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں اللہ تعالی کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ ان اجنبیوں کے اندر بھی اجنبی ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے داخلی اور خارجی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف لڑنے والے تاکہ ان حالات کو ٹھیک کیا جائے اور مصیبت کو ختم کیا جائے یہ تو ان اجنبیوں کے اندر بھی اجنبی ہیں اغرب الغربا ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ یہ غریب ہو جائیں گے یہ اجنبی بن جائیں گے یہ بیگانے ہوں گے مجلس میں بیٹھ کر بھی تنہا ہوں گے اپنوں میں بیٹھ کر بھی بیگانے ہوں گے بالکل یہ ہوا ہے آج یہ بیچارے بہت ہی غریب اور بہت ہی اجنبی ہیں میرے دوستو بیسویں صدی ختم ہو چکی ہے اب ہم اکیسویں سدی میں داخل ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ دجال کے استقبال کے لیے گویا کے تیاری کر رہے ہیں بس اس کے نکلنے کی دیر ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے باللہ بس اللہ کی پناہ ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کل امرنا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی ہماری عزت و عصمت کی ہماری جان و مال کی ہماری اولاد کی ہمارے تمام امور کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے اللہم صلی علی علی و و و اللہ مسلم وسلم سیدنا وحبیبنا محمد وسہبی وبارک وسلم جزاک المخرن والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ